سردار بادشاہ ہوں یا کوئی بھی دنیا دار ہوں ان کو اپنی چداہوں کی جب فکر پڑتی ہے تو وہ حقیقی سی فکر پڑتی ہے کہ اگر یہ جو دین کا نام لے کر کھڑا ہوا ہے دین کے نام سے کھڑا ہوا ہے دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے اگر اس کی دعوت کامیاب ہوگی تو میرا سکہ ختم ہو گیا <coughs> میرا سکہ ختم ہوگا تبھی جو ہے یہ دین کی دعوت غالب آئے گی یہ وہ مزاج ہے اللہ کے دین کا جو آج ہم نہیں سمجھتے آج ہمارے بعض لوگوں کا دین کی دعوت دینے کا ان کا کیا فلسفہ ہے ان کا کیا منحج ہے بس لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ بس وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنے ہجرے میں اپنے کونے میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے ہیں. باقی دنیا کیا کر رہی ہے دنیا کے اوپر کس کے نظام غالب ہیں کس کے نظام چلتے ہیں اس سے تم کو کوئی پرواہ نہیں تو اللہ کا دین اس کا اس چیز کے لیے نہیں آیا اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے اس لیے اللہ کے نبی اور رسول جب بھی ان کو اللہ نے غلبہ دیا ہے <تصفح> تو غلبہ لینے کے بعد یہ نہیں کہ وہ کسی کے ماتحت ہو کر چلے ہیں وہ خود یعنی اس وقت کے حکمران ہوتے تھے خود اس وقت کے جو ہے وہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس سکہ ان کا چلتا تھا حکم حکم ان کا چلتا تھا تو یہ اللہ کے دین کا مزاج ہے وہ کسی کسی بھی زمانے میں دین کے نہ رہا ہو اس لیے فرعون کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نبی اگر واقعی نبی بن کر آیا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا دوسرا مانا یہ ہے کہ ہماری حکومت ختم ہمارا <coughs> اقتدار ختم <coughs> تو کہتے ہو. لیکن اس نے بہانہ کیا کیا اس نے لوگوں کو چکما دینے کے لیے کیا کہا کہ جادو ہے اگر چاہیے اس کا چکمہ جو ہے وہ صرف اس بیوقوف قوم کے اوپر چلتا ہے جو جاہل ہوں کہ کبھی جادو کے ذریعے بھی حکومتیں چلی ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھیے <coughs> کبھی کوئی ایسا بھی حکمران آیا ہے کہ جس نے جادو کے ذریعے حکومت کی ہو اگرچہ کہنے کو یہودیوں کی سازشیں خباستیں تھیں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ سلیمان السلام جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے لیکن حقیقت میں کوئی آج تک حکومت جادو کے ذریعے قائم نہیں ہوئی کہ کوئی حکومت کا یعنی کہ کوئی سکہ کوئی اس کی طاقت اقتدار جو ہے کبھی جادو کے ذریعے قائم نہیں ہوا وہ ہمیشہ کسی طاقت قوت کے بل بوتے پر ہوتا ہے لیکن جب قوم بیوقوف ہوں جاہل ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ دوسری آتوں میں کہ فرعون نے اپنی قوم کو کیا کیا فستخ فقو مح کہ قوم کو بے بنایا جاہل بنایا اور ان کے اوپر جو چاہا ان کے اوپر چلاتا رہا تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ یعنی نے فراؤ نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہے بہت بڑا کو کو بڑا ماہر جادوگر ہے کیا چاہتا ہے یورید وقم اردکم جو تم کو تمہاری زمین سے تمہارے اقتدار سے تمہاری حکومت سے تم کو نکالنا چاہتا ہے یعنی تمہیں تمہاری حکومت پر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے تمہارا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے فماد مرون تو تم کیا کہتے ہو پھر یعنی کیا تمہارا مشورہ ہے کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق اب پھر مشورہ کرتے ہیں اپنے وزیر و مشیروں سے کالجی و خاصاً تو اس کے وزیر مشیر اس کو مشورہ دیتے ہیں ارجی وا خاہ کے تھوڑا ڈھیل دے تھوڑا مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو کیونکہ موسلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون بھی جاتے ہیں اور خود موسلام کے مطالبے کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرآن کی طرف جا کو اس کو دعوت دو تو فرعون نے کہا کہ پہلے مسئلہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں صاحب بات نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کا آدمی مار کے بھاگا ہوا ہوں پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج تاکہ وہ بھی میرے ساتھ ہوں میری تائید کریں اور ہم دونوں مل کر جو ہے دعوت دے سکیں اس لیے یعنی کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی نے سب سے بڑا کسی کو پر احسان کیا ہے تو موس علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی ہارون پر احسان کیا کہ ان کے لیے نبوت مانگی ان کے لیے رسالت مانگی اور اللہ نے ان کو پہلے سے مقدر کیا تھا ان کو رسول بنایا تو تو یہاں کا فرون کے مشیر کہتے ہیں اس اپنے حواری کہتے ہیں کالو ارج واحا کہ اس کو موسا اس کے بھائی کو تھوڑا ڈھیل مہلت دے وہ ارسل فلمدا ان حاشرین وہ ارسل اور بھیج فلمدا ان شہروں میں کس لیے حاشرین جمع کرنے کے لیے کس کو جمع کرنے کے لیے جادوگروں کو کہ اس کے جادو کے مقابلے کے لیے آس پاس کے جو تمہارے شہر ہیں تمہارے ملک ہے اس میں اپنے کرندے کرندے بھیج کہ جو وہاں ہر شہر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو لے کر آئیں یا تو کبھی کلاہر نلیم جو لائیں تمہارے پاس ہر یعنی کہ جو جاننے والے ماہر قسم کے جادوگر ہیں ان کو یہاں پر لے کر آئیں اور آئے جادوگر فرعون کے پاس اور کتنے آئے بہت بڑی مقدار میں حتی کہ کہا جاتا ہے کہ ستر ہزار جادوگر اور اسے اسے پتا چلتا ہے کہ کس قدر جادو کا اس وقت زور تھا کس قدر جادو پھیلا ہوا تھا جادو کی یعنی کہ عام ہونا تھا تو جادو آئے ستر ہزار کے قریب ان کو کہا جاتا ہے کہ ستر ہزار جادوگر جمع ہوئے وجہ فرعون۔ اور جب جادوگر اکٹھے ہو کے, کے پاس پہنچے تو کے پاس جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قالو لنا ان نحن اب جب, جب تک دنیا دل میں دنیا جمی ہو مادہ پرستی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے دنیا ہوتی ہے اور دنیا پر مال و دولت پر رارے ٹپکتی ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا یہاں پر ایک, ایک حمزے کے ساتھ ہے دوسری آتوں میں ہمیں کچھ ملے گا کیا کوئی معاوضہ ملے گا ہمیں اگر ہم موسا کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں ہماری فتح ہو جاتی ہے موسا کو جو ہے مغروب کر دیتے ہیں شکست دے دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا کچھ ملے گا ہم کو تو فرعون کی دولت پر راریں ٹپکتی ہیں کیونکہ ابھی تک دل میں کیا ہے دنیا ہے ابھی تک دل میں ایمان نہیں آیا ابھی تک دل میں دنیا ہے تو اس لیے دیکھیے پھر کی کے پر اس کے دولت پر راریں ٹپکتی ہیں لیکن جب ایمان آتا ہے تو پھر کس طرح تبدیلی آتی ہے وہ آگے پڑھتے ہیں قالآنع کا فرعون نے کہا ب ان نقم المین المقربین اور نہ کہ صرف تم کو انعاموں و نام ملیں گے بلکہ تم میرے بڑے, بڑے مقرب ہو جاؤ گے میرے خاص بندوں میں سے ہو جاؤ گے بادشاہ کے بعد لوگ ہوتے ہیں جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف وہی لوگ خاص بادشاہ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو نہ کہ صرف تم کو کئی بڑے انعام ملیں گے مال و دولت جو ملے گا ملے گا بلکہ میرے تم خاص میرے ساتھی بن جاؤ گے وہ ان اور تم ہو جاؤ گے نمین المقربین میرے خاص بندوں میں سے مقرر بندوں میں سے کالو یا موسا امان ام ترق و امان ام نقو نخرم القین <coughs> کہا جادوگروں نے کہ اے موسا کیا تو پہلے ڈالے گا اپنا جو دکھانا چاہتا ہے وہ پہلے تو کرے گا و امان ام نقون نقرم یا پھر ہم ہوں گے پہلے ڈالنے والے پہلے دکھانے والے اور یہاں پر دیکھیے قرآن کا انداز کیا ہے قرآن بعد اوقات کسی چیز کو سمیٹ کر ذکر کرتا ہے اور اسی چیز کو دوسری جگہوں پر کافی تفصیل سے ذکر کرتا ہے سر و میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کافی تفصیل آتی ہے کہ موسا عرصے کہ جب کیا اس کا نام جادوگر آتے ہیں فرعون کے پاس تو فرعون موسٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم تمہارا مقابلہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام میں کہ ٹھیک اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہ ان کا کوئی عید کا دن تھا جس میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام میں کہ ٹھیک اس دن یہ مقابلہ ہوگا کھلے میدان میں تو وہاں پر اور پھر فرعون جادوگروں کو پڑھاتا ہے یہاں پر بھی اس نے جس طرح کہا کہ یہ جادوگر ہے اپنے یہاں تو اس نے اپنے صرف مشیر وزیر و مشیروں کو کہا رہا، وہاں پر جادوگروں کو مخاطب ہوتا ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو کر مل کر جو ہے موسا کا مقابلہ کرو اور اس کو کسی طریقے سے شکست دینے کی کوشش کرو کیا تاکہ یہ غالب نہ آ جائے تو یہاں پر بھی کالو یا موسا جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو مقابلہ شروع ہوتے ہوئے جادوگر کہتے ہیں موسلام کو اما انت یا پہلے تو ڈالتا اپنا یعنی جو کرنا, کر کے دکھانا چاہتا ہے پہلے دو, تو دکھائے گا وہ اما نکو ملکین یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے یعنی ہم نے جو کرنا دکھانا ہے پہلے وہ دکھائیں کالو ال کال القو تو موسٰ السلام کیا فرمایا کہ پہلے تم ڈالو اور یہ بھی مناظرے کا دشمن سے مقابلے کا ایک انداز ہے جو یہاں پر ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے آپ اپنا مدد مقابل جو ہے اس کی جیب خالی کر لو یعنی جو اس نے دکھانا ہے دکھا دے جو اس نے کرنا ہے کر لے اس لیے کہ تاکہ جو اس کا م... اس... اس نے جو دکھانا ہے دکھا لے گا اس کے بعد اس نے جو دکھایا ہے اس کو بھی یعنی اس کو بھی باطل قرار دو اس کو بھی یعنی اس کا بھی رد ہو اور اس کے رد کرنے کے بعد اپنے حق اور حقیقت کو ثابت کرو لیکن اگر پہلے آپ فرد کرو اگرچہ آپ کی بات سچی بھی ہوگی حق بھی ہوگی لیکن پہلے آپ کر لیں گے اور اس کے آپ کے کرنے کے بعد پھر وہ لائے گا اور اس کی بات ممکن ہے حق نہ ہو لیکن دیکھنے والوں کو بڑی کوئی قوت طاقت کی نظر آتی ہو تو ممکن ہے کہ آپ کے بات اگرچہ حق ہے لیکن اس کے باطل کے سامنے وہ دب جائے <coughs> تو اور یہاں پر یہ ہوا کہ علیہ السلام فرد کرو اپنا اگر اثا پہلے پھینک کر دکھا دیتے کہ وہ آسا جو ہے وہ سانپ بن گیا اور اس کے بعد جادوگر اپنی چھڑیاں رسیاں جنہوں نے ڈالی تھیں وہ پھینکتے اور وہ سانپ بن کے میدان میں بھاگتے ہوئے نظر آتے اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک اکیلا سانپ تھا اور یہ رسیاں چھڑیاں پورا میدان بھاگتا ہوا کہ اپنے نظر آ رہا ہے تو لوگوں پر کیا اثر ہوتا تھا کیا تاثیر ہوتی کہ واقعی یہ جو ہے اصل یہ چیز ہے یہ جادوگروں نے جو دکھایا ہے وہ تو ایک سانپ تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام میں کہ پہلے جو تمہیں کرنا کر لو تو پہلے ان سے جو جس طرح پہلے بتایا کہ ان کی جیب خالی کروا دی ان سے جو کروانا تھا وہ کروا لیا کالا الک کام السلام نے کہ پہلے تم ڈالو پہلے تم کرو فلما ألقو سحر الناس <تصفيق> <تصفيق> اللہ اناس کہ جب انہوں نے اپنا ڈالا کیا ڈالا دوسری ایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں ڈالی میدان میں رسیاں اور چھڑیاں ڈالی میدان میں اور کیا کیا یہاں پر اس کی تفصیل آتی ہے جو وہاں پر دوسری جگہ پر تفصیل نہیں آتی وہ کیا ہے سہارو آین الناس کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کیا جس کو ہمارے کیا کہتے ہیں نظر بندی کرنا نظر بندی کرنا اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا سہارو آس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا بس اور ان پر روب اور ایک خوف رحبت تاری کر دی ان کے اوپر ایک دہشت تاریخ کر دی کس چیز سے کہ وہ چھڑیاں رسیاں میدان میں ڈالیں لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اب لوگوں کو وہ چھڑیاں رسیاں میدان میں بھاگتے ہوئے سانپ نظر آ رہے ہیں پورا میدان سانپو سے بھرا ہوا اور بھاگتے ہوئے سانپ نظر آ رہے اب یہ منظر کوئی معمولی سے منظر نہیں تھا بہت خوفناک منظر تھا حتیٰ کہ اللہ تعالی اوسو فاؤ جسافی فتم موسا کہ حتیٰ کہ موسا علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کیا لیکن موسیٰسلام کو ڈر ان سانپوں سے نہیں تھا ایسے پہلی بات تو اسے اس معلوم کی کہ حتّہ کے موسیٰ کو بھی وہ چھڑیاں اور رسیاں سانپ نظر رہے تھے لیکن ڈر ان کو سانپوں سے تھا ڈر کو کس چیز کا تھا کو صرف یہ چیز تھا کہ کہیں اتنا بڑا جادو اس انداز سے کہیں اس کے سامنے میرا حق جو ہے میرا موجہ کہیں مغلوب نہ ہو جائے کہیں یہ اتنا بڑا باطل جو ہے کہیں لوگوں کو یہ نہ بڑا نظر آئے تو ہمیشہ حق پرستوں کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی اللہ کے نیک بندوں کو حق پرستوں کو ہمیشہ حق کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں حق مغلوب نہ ہو جائے کہیں اس کے اوپر باطل کی اس کا غلبہ نہ ہو جائے تو اس کو ان کو ہمیشہ اس چیز کی فکر ہوتی ہے تو جب انہوں نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا تو اللہ کیا موسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا آسان اور دیکھو کیا ہوتا ہے <coughs> تو یہاں پر ماتا اللہ ترف الادو ڈالا رسیاں آنکھوں پر جادو کر دیا <coughs> ان کی نظر بندی کر دی اور ان کی نظر بندی سے کیا ہوا کہ لوگوں کو وہ چھڑیاں اور رسیاں سانپ نظر آ رہے تھے جب سانپ نظر آ رہے تو کیا ہے وسطرہ ان پر ایک روپ تاری کر دیا ان پر ایک دہشت کر دی اور وہ لائے بہت بڑا جادو یعنی خود قرآن کہتا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں تھی بہت بڑا جادو لے کر آئے کہ جس سے لوگوں کے اوپر ایک بہت دہشت تاریخ ہوئی اور بہت بڑے اس کے اوپر اثر ہوا لیکن اس اثر کو اللہ نے کیسے ظاہر کیا اس کا آگے ذکر آتا ہے بارک اللہ فکر دوبارہ دیکھیے آج کہتے ہیں بات آیا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کویتوں کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ اللہ فراؤن فراؤن اس کے سرداروں کی طرف بس انہیں اس کے ان کو نہ مانا ان کا انکار کیا ان کی غلط جو ہے اس, کے کیا اس کی تعل و تشنی کی فن درکی فقان عاقبۃ المسدین بس دیکھو کیا انجام تھا ان فساد کرنے والوں کا وقال امو سیاح فرعون اور کہا مساء السلام نے اے فرعون انی رسول من رب العالمین میں رسول بھیجا ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے حقیق اُن اعلی اللہ حق حقیق اُن سچ بات یہ ہے الا اللہ, اللہ کے متعلق بات کہوں اللہ الحق مگر سچی بات جیبیم یقیناً آیا ہوں میں تمہارے پاس جی تم آیا ہوں تمہارے پاس, پاس بین کھلی دلیل لے کر میربی رب کی طرف سے بری اسرائیل پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو یعنی ان کو آزاد کر دے ان کو ظلم چھوڑ دے کالا ان تجیح تبھی آیا کہا پھر اور کہ اگر تو نشانی لے کر آیا ہے فعتی بیا پس اس کو لے کے ہمارے سامنے لا انکن تب نادین اگر تو سچا ہے تو فل کا آسا ہوں ڈالا انہوں نے اپنے آسا اپنی لاٹھی فعدہ مبین پس جب جبکہ وہ کھلا سانپ بن کے بہت بڑا سانپ بن گیا منز آیدا ہوں اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ فعدہ بے وا جب کہ وہ چمکتا ہوا سفید تھا لل ناظرین دیکھنے والوں کے لیے قال اومن قوم فراؤن کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے انہا سا علیم کہ یہ تو جادوگر ہے بہت کوئی ماہر قسم کا بہت جاننے والا یوریدو چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین سے یعنی تمہاری حکومت چھین لے تمہارا اقتدار چھین لے فما تمرون پس تم کیا کہتے ہو کیا حکم دیتے ہو اور تمرون سے مراد یہاں پر حکم نہیں ہے یہاں پر مراد یعنی تم کیا حکم دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو قعل ف... ف... اس, کے... اس کے سرداروں نے ارجی کہ اس کو مہلت دے ارضی مہلت ڈھیل دے اس کو یعنی ف... موسا کو وہ ہو اور اس کے بھائی کو وہ ارزاً الما... اور بھیج شہروں میں حاشرین جمع کرنے کے لیے یعنی جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے بھیج یہ اتو کا کہ جو لائیں بک ساحر عالم ہر ماہر قسم کے جادوگر کو وجہ جا تو فرآون اور آئے جادوگر فرعون کے پاس کا الو قر کا انہوں نے ان ن ال اجرن کیا تمام ہم کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ اجرت ہوگی انکنحر القالبین اگر ہم ہوں گے غلبہ پانے والے قارنعام تو کہا پھر انہیں کہ ہاں وہ ان نہ کمل منقربین اور تم ضرور ہوگے میرے مقرر ساتھیوں لوگوں میں سے کالو یا موسا کہ موسا, موسا اما ان ترقیہ یا کہ پہلے تم ڈال وہ اما نقو نحرم القین یا پھر ہم ہوں گے ڈالنے والے پہلے ہم ڈالیں کالا القو کہ موسا کہ ڈالو تم القو پس جب انہوں نے ڈالا اپنا جادو پھینکا رسیاں پھینکی سہارو الناس تو جادو کر دیا الناس لوگوں کی آنکھوں پر بس اور ان پر دہشت تاری کر دی اور جا وہ نادیم اور لائے وہ بہت بڑا جادو